السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز سامعين وناظرين ومشاهدين اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے عقید واسطیہ کی شرح ہر ہفتے آپ کے سامنے یہاں پر کی جاتی ہے مسنم رحمتہ اللہ علیہ اسما اور صفات کے باب میں فرق ناجیہ کا عقیدہ اور منحج کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں کبھی اشارتاً تو کبھی تفصیل کے ساتھ تو کبھی اختصار کے ساتھ اس سے پہلے فرق ناجیہ کی تین خوبیاں اہل اللہ کے اشماء اور صفات کے باب میں بیان کی تھیں آج انشاءاللہ اللہ مزید تین خوبیاں ہم پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے سب سے پہلی خوبی یہ بیان کی تھی کہ وہ اللہ رب العامن کے تمام نام و صفات پر ایمان رکھتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کی نفی نہیں کرتے انکار نہیں کرتے نمبر تین جو کلمات ہیں ان کلمات کے اندر تحریف نہیں کرتے غلط معنی نہیں بیان کرتے آیات کا حدیثوں کا اللہ کے اسماء اور صفات کا غلط معنی نہیں بیان کرتے یہ تین صفات یا تین خوبیاں اس سے پہلے انہوں نے بیان کی تھیں آج مزید تین خوبیاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مصنف فرماتے ہیں ولاحدون عفی اسماء اللّہ آیاتی ولاوقیوفون ولاء المسلفات ہی بشفات خلق ہی مصنف فرماتے کہ ولاء الرحد نفی اسماع اللہ آیات ہی اللہ کے جو نام ہیں اور جو اس کی آیات ہیں ان میں وہ الہاد نہیں کرتے اللہ کے نام اور اللہ کی آیتوں میں الہاد نہیں کرتے الہاد کا معنی کیا ہے الہاد کا معنی ہے کسی بھی چیز سے الگ ہو جانا انحراف کرنا ٹیڑھا پن کو الحاط کہا جاتا ہے ایک طرف ہٹ جانا یعنی جو صحیح راستہ ہے اس راستے سے ہٹ جانا اور غلط راستے کو اپنا لینا اس کو عربی زبان میں الحاط کہتے ہیں قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک شک قبر ہوتی ہے شک قبر مطلب ہے جو سیدھی کھو دی جاتی ہے اور ایک دوسری قبر ہوتی ہے جو قبلے کی طرف سراغ کیا جاتا ہے اس کو لحد کہتے ہیں چونکہ وہ درمیان سے وہ خبر ہٹ جاتی ہے اور ایک طرف ہو جاتی ہے اس لیے اس کو لحد قبر کہتے ہیں اسی سے الحاد بنا ہوا ہے یعنی جو راستہ ہے صحیح راستہ اس راستے سے ہٹ جانا درمیانی راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لینا اسے الحاط کہا جاتا ہے حق کی جو راہ ہے اس راستے کو چھوڑ دینا دوسرے راستے کو اپنا لینا اس کو الحاط کہا جاتا ہے الحاد کا ایک معنی انکار بھی ہوتا ہے اسی لیے ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کر دے آخرت کا انکار کر دے اس کو ملحد کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر کیونکہ اس نے سب کا انکار کر دیا اللہ کا انکار کر دیا آخرت کا انکار کر دیا قیامت کا انکار کر دیا تمام چیزوں کا انکار اس کے ہاں ہے اس لیے اس کو ملحد کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے تمام چیزوں کا انکار ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہم اور بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے اندر ان چیزوں کا انکار اس کے ہاں پائے جائے تو انکار بھی الہات کا ایک معنی انکار بھی ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں جو الہات کا معنی ہو یہ ہے کہ جو سلف صالحین کا فرق ناجیہ کا جو منحج ہے جو عقیدہ ہے جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لینا اس راستے کو قبول نہ کرنا اسے نہ ماننا یا اس راستے کا انکار کر دینا اس راستے کو چھوڑ دینا یہ الہاد کہلاتا ہے اللہ کے و صفات کے باب میں عقید تو کے باب میں دین کے باب دین کے اندر جو سلب صالح کا راستہ ہے صحابہ طابعین طب کا راستہ اس راستے کا چھوڑ دینا اس راستے کو نہ ماننا اس راستے پر نہ چلنا اس کو نہ قبول کرنا اسے الحاد کہا جاتا ہے ان کا جو راستہ ہے اس راستے کو انسان چھوڑ دے کیونکہ ہمیں انہیں کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب ہم صلب صالحین صحابہ تابعین طب کے راستے پر چلیں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے تو ان کے راستے کو انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ الحاد کرتا ہے اب اللہ کے اسماور صفات میں الحاد کیسے ہوتا ہے کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام دینا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی شان کے لائق نہ ہو یعنی اللہ کی توہین کرنا اللہ کی تنقید کرنا اللہ ابراہین کا ایسا نام دے دینا جو اللہ ابراہین کی شان کے خلاف ہو یہ یہ دو نصارہ کے اندر یہ چیز تھی جیسے نصارہ مان لیجئے اللہ کا فادر یا کا نام دیتے ہیں باپ کا نام دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اللہ رب العامین کے نام و صفات کے اندر الہاد ہے یہ ٹھیک ہے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو ابن کہتے ہیں بیٹا کہتے ہیں اللہ کا بیٹا نا ازب باللہ اللہ کی شام کے خلاف اللہ کی توہین اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے لہذا اس طرح کی باتیں کرنا یہ اللہ ابرام کے نام اور اس کی صفات میں کیا ہے یہ الہاد ہے اللہ کے جو نام اور صفات ہے توقیفی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر جو نام بتائے گئے ہیں جو صفات آئی ہیں انہی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے اپنی طرف سے کوئی نیا نام اور کوئی نئی صفت نہیں پیدا کرنا اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر جو آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں انہیں پر ایمان رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے. نمبر دو زمانے جاہلیت کے اندر ان کے جو بت ہوا کرتے تھے ان بتوں کو اللہ کے نام سے مشتق مانتے تھے یعنی ان بتوں کو اللہ ہر کے نام کا نام دیا کرتے تھے جیسے ایک بت تھا جس کا نام تھا عزا تو کہتے تھے کہ عزا یہ عزیز سے ہے عزیز اللہ کے ناموں میں سے ہے تو اللہ کے نام سے اس نام کو مانتے تھے ان کے ہاں ایک تھا لات ایک اچھا انسان تھا جو لوگوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا اور اس طریقے سے لوگ اس کے ہاں جانوروں کو لا کر کے ذبح کرنے لگے تو کہتے تھے جو لات ہے یہ اللہ تعالی سے بنا ہوا ہے تو یہ بھی الحاد ہے یہ کیا یہ بھی الہاد ہے اللہ رب العالمین کے نام کا گویا کہ انکار کرنا ہے تو یہ بھی چیزیں یہ بھی جو ہے الہاد کے اندر یہ چیز آتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نقائص سے متصف کرنا جیسے عودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے مغنیہ اور مالدار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کیا ہے بدے ہوئے ہیں ایسا عقیدہ رکھتے تھے تو آج بھی کوئی اگر یہ کہتا نوزب اللہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جیسے کہ بہت سارے جاہل مسلمان اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اندھا ہے نہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے یہاں عدل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے انصاف نہیں نہ عزب اللہ ایسی بات انسان کہہ دیتا چاہے لا علمی میں کرے چاہے جان بوجھ کر کے کہے تو اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے اندر الحاد ہے یہ اور یہ بہت بڑا جرم ہے ایسا کہنا اللہ عبامن کے نام کے بارے میں یا اللہ کے صفات کے بارے میں تو یہ بھی الحاد ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دینا کہ اللہ کے نا نام ہے نہ نا صفات ہے جیسا کہ جامعہ تھے میں نے بتایا ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کر دیا انہیں جامعہ کہا جاتا ہے ایک اور فرقہ پیدا ہوا جسے معتضلہ کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سب الحاد ہے اللہ کے نام و صفات کے تعلق سے یہ چار چیزیں ہو گئیں پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اسمہ اور صفات کا اس بات تو کرے لیکن مخلوق سے تشویش دے یا یہ کہے کہ اللہ کے جو صفات ہیں یہ مخلوق کے صفات جیسے ہیں یا ان کی کیفیت بیان کرے تو یہ بھی اللہ حرب الامن کے اسماں اور صفات کے اندر الاحاد ہے یعنی وہ مانتا ہے کہ اللہ کے نام ہیں اللہ کی صفات ہیں لیکن کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مخلوقات کی صفات کی جیسی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہی ہیں ہو بہ تو یہ بھی اللہ رب الامین کے نام و صفات نام و صفات میں الہاد ہے یہ کیا ہے یہ الہاد ہے بہت بڑا جرم ہے یہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے یا اس طریقے سے کیفیت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں اتنے چوڑے ہیں اس کو کیفیت بیان کرنا کہا جاتا ہے تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو العالمین کے نام و صفات کے اندر کیا ہے یہ کیفیت ہے یہ کیا نام ہے الحاد ہے تو یہ کی ساری قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں تو جو اہل سنت والجماعت ہیں جو فرقۂ ناجیہ ہے وہ العالمین کے نام میں الہاد نہیں کرتے ان تمام برائیوں سے وہ پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کو اس بات کرتے ہیں اس میں الحاط نہیں کرتے نہ انکار کرتے ہیں نہ مخلوق کی صفات سے اس کی تشویش دیتے ہیں اور نہ ہی کیفیت بیان کرتے ہیں یہ تمام چیزیں ان کے ہاں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اسماں اور صفات کے اندر الحاط اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاط کیا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی دو قسمیں ہیں ایک آیتیں کونیاں دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ ابرامن کی بے شمار نشانیاں ہیں پرانے کریم اللّہ ابرامن کی بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا جیسے آسمان اور زمین ان کی تخلیق رات اور دن ان کا آنا اور جانا یہ پہاڑ یہ سمندر یہ ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب کیا سب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کیا مطلب نشانیاں یہ ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی وجود پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ سب کا خالق ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے یہ سب اللہ اربامین کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا البین آیات ہی اللہ النہار و شمس والمر اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے سورج اور چاند ہے لات للشمس شم للقمر سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو کیونکہ مخلوق ہے اللہ تعالی کی عظمت پر دعات کرنے والی چیزیں ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے اللہ موجود ہے وہ ذوواللہ الذی خلقہمنا انکم تمیا وتعبدون جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا ان کا سجدہ کرو اگر تم حقیقت میں اللہ تعالی کی بات کرنے والے ہو کس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو رات اور دن کو اللہ نے پیدا کیا لہذا اللہ تعالی کا سجدہ کرو ان کا سجدہ نہ کرو عیش اللہ ماتافی خلق اسلموات وخلاف نہ آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں رات اور دن کے بدلے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی عقل مند سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والے اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب اللہ ابراہین کے وجود پر اور اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایسے ہی بہت ساری نشانیاں اللہ ابرام نے بیان کی ہیں زمین کو خشک ہو جانے کے بعد اس میں فصلوں کو اگانا اور اس طریقے سے ہواؤں کا چلانا اور آسمان اور زمین کے درمیان جو بدلیاں نظر آتی ہیں جن میں پانی ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایسے ہمارا وجود بھی کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے ہمارے ہی سے بیویوں کو پیدا کیا عورت کی خلقت مرد سے ہوئی ہے اللہ حرب العامن ہستے آدم علیہ السلام کی بائیں پچڑی سے ہوا کو پیدا کیا تو یہ بھی نشانی ہے اللہ حرب العمین کے وجود پر دلاوت کرنے والی ہے ایسے ہی اللہ رب العالمین نے عورتوں کو ہماری ہی یعنی ہستے آدم کی پچڑے سے پیدا کیا اور نکاح انسان کرتا ہے شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مدت اور محبت ڈال دیتا ہے مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں لیکن جب نکاح ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں کبھی اس کا نام نہیں سنا کبھی اس کو دیکھا نہیں لیکن شادی ہو گئی دونوں کے آپس میں اس قدر محبت ہو جاتی ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے بیان کیا اللہ نے انسانوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا اللہ نے مختلف زبانیں دنیا کے اندر پیدا کی انسان کا سونا انسان کا جاگنا اور اس طریقے سے برق اور بارش یہ تمام چیزیں نشانیاں ہیں جو اللہ اللہین کے ایک ہونے اور اس کے وجود پر دراد کرتی ہیں یہ ان کو آیات کونیہ کہا جاتا ہے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے انسان اگر اس میں غور کر لے تو اسے اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے تو یہ آیات کونیہ ہیں جن کا تعلق کائنات سے ہے بڑی بڑی مخلوقات اور یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود پر رات کرتی ہیں. ان میں الحاط کیسے ہوتا ہے ان میں الحاط اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں اللہ کا انکار کر دیا اس نے یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کچھ ہیں کچھ خدا ہیں یا کچھ ذات ہیں جو ان کو پیدا کرنے والی ہیں اللہ نے بھی پیدا کیا اور بھی لوگ ان کو پیدا کرنے والے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کی آیات کے بارے میں ارحاد کرنا ہے یا یہ کہے کہ ان کو کسی اور نے پیدا کیا اللہ نے کسی اور نے پیدا کیا ہے تو یہ سب اللہ تعالی کی آیات کونیہ کے اندر ارحاد ہے اللہ تعالی کی دوسری جو آیت ہے وہ اللہ تعالی کی وہی ہے قرآن ہے جو اللہ نے دین بھیجا یہ بھی اللہ تعالی کی نشانی کہ اللہ نے ایسا دین دیا جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگر اختلاف بظاہر انسان کو نظر آتا ہے تو انسان کے علم کی کمی کی بنا پر ہوتا اسی لیے انسان جب علماء کی طرف رجوع کرتا ہے تو اختلاف جو بظاہر نظر آتا ہے دین کے اندر یا شریعت کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو جو وہی ہے یہ جو قرآن ہے جو دین ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کوئی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ تم اختلاف پاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ علامیہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس لواج دوفی تو اس کے اندر بہت زیادہ انہیں اختلاف مل جاتا تو یہ قرآن یہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس آی... ان آیات کو یا اس نشانی کو شرعی نشانی کہا جاتا کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے دین سے ہے اب اس میں الہاد کیسے ہوگا اور اللہ نے ان کو بیان کیا کہ اللہ کی نشانی اللہ کیا فرماتا ہے تِلْكَ کا آیات اللہ عَلَيْكَ علیہ <بِلْحَق> یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں وہ ان نقل امن المرسلیم اور آپ بلا شبھا رسولوں میں سے بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ نے ان کو اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ شرعی آیات ہیں یہ شرعی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دراد کرتی ہیں کہ یہ دین اللہ کی طرف سے ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہی اللہ رب الامن کی طرف سے آتی ہے تو یہ شرعی نشانیاں ہیں ان میں الحاط کا مطلب کیا ہے ان کی تقزیب کر دینا ان پر ایمان نہ لانا تحریف کر دینا ان کا غلط معنی بیان کرنا یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ماننا قرآن میں اللہ نے جو واقعات بیان کیا ان کو جھٹلا دینا جیسے اللہ نے سمود کی قوم کا واقعہ بیان کیا نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا فرعون اور اس طریقے سے بہت ساری قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان کیا تو انسان ان واقعات کے انکار کر دینا نہ کہ ہم ان کو نہیں مانتے ہیں اللہ رب العمین کی جو شرعی نشانیاں ہیں ان کی تقزیب کرنا ان کو جھٹلا دینا ہے قرآن سچا ہے برحق ہے دین برحق ہے اللہ کا کلام ہے سب سے سچے ذات کی طرف سے قرآن آیا ہوا لہذا اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا سب سچی بات ہیں اگر کوئی اس کا انکار کر دے نہ مانے تقزیب کر دے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیات اور نشانیاں ہیں ان کی وہ تقزیب کرتا ہے ایسی اللہ رب العامین نے اپنے بارے بیان کیا کہ میں عرض پر مستوی ہو گیا ہوا اللہ اس پر مستوی ہے اب کوئی کا کمانا یہ کہے کہ اللہ غلبہ پایا یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر مضول فرماتا ہے اب کوئی کہے کہ اللہ کی ذات مضول نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو نازل ہی ہوتا ہے اللہ کا حکم نازل ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نزول بھی فرماتا جیسا کہ حدیثوں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو شرعی آیتیں ہیں جو شرعی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا الحاد ہوتا ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ جو فرق ناجیہ ہے جو اہل سنت والجماعت حقیقی اہل سنت والجماعت یہ نقلی اور دو نمبر والے نہیں جو ہمارے ملکوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو قبر پرست ہوتے ہیں بدعت اور خرافات کرتے ہیں اور ناخون سے لے کر کے پیشانی کے بال تک ان کے ہاں جو ہے اور خرافات ہوتی ہیں شرک اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ مراد نہیں جب اہل سنت ہم کہتے ہیں اہل سنت الجماعت سمراج صرف سنت پر مل کرنے والے بداع سے دوری اختیار کرنے والے جی ہاں وہ مراد ہوتے تو وہ لوگ کیا کرتے اللہ کے نام میں الہات نہیں کرتے اور الہات کا معنی میں نے بیان کیا اللہ کی آیتیں اور جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں الحاط نہیں کرتے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں دو طرح کی ایک قومی اور کائناتی جو نشانیاں ہیں آشمان و زمین اور ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی اور بھی بہت ساری چیزیں اور ایک شرعی نشانیاں اور آیات اور وہ اللہ تعالی کی وہی اللہ تعالی کا دین اللہ تعالی کا قرآن اور اللہ تعالی کا کلام ہے ان میں تحریف نہیں کرتے ان میں معنی نہیں بدلتے اور نہ ہی ان کی تکزیب کرتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں اپنے بارے میں یا واقعات اللہ نے بیان کیا ان پر ایمان رکھتے ہیں یا نبی نے بیان کیا صحیح حدیثوں کے اندر ان پر ان کا ایمان ہے ہمارے نبی نے بہت سارے واقعات بیان کیے پرانے زمانے کے اہل کتاب کے بنو اسرائیل کے بخاری اور مسلم کے اندر بہت سارے واقعات تو ہم یقین کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہم ان کا انکار نہیں کرتے ان کی تکزیب نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیتوں میں بھی ارہاد نہیں کرتے پانچویں خوبی کیا ولا یو کا اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کرتے کیفیت یعنی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کہ جو ہاتھ ہیں اے اے اے اتنے لمبے اتنے چوڑے اللہ کی ہاکھ ہے آنکھیں اتنی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ کے قدم اتنے لمبے چوڑے کیفیت نہیں بیان کرتے نوز باللہ کیوں کی کیفیت بیان کرنا الہاد ہے یہ کیا ہے یہ الہاد ہے حرام اور ناجائز ہے اور یہ پہلے باطل کی روش ہے نصارہ کی روش ہے جو اللہ کے اسما اور صفات کے اندر الہاد کرتے تھے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری جماعتوں کے اندر یہ چیزیں آ گئی کہ وہ بھی اللہ نام کے نام و صفات کے اندر کرتے ہیں، صفات کا انکار کر دیتے ہیں ناموں کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے اس سے پہلے ہی بات گزر چکی ہے کہ نہیں گزری ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے بات رہی کہ مصنف بار بار اس لیے بیان کرتے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بات پیوست ہو جائے کیونکہ عقیدے سے متعلق بات ہے یہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسے ہمیشہ اور بار بار بیان کرنا چاہیے اس لیے مسلم بار بار یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کیونکہ لوگ گمراہ ہو گئے اس مسئلے کے اندر اللہ کے اسم اور صفات کے باب میں عقیدے کے باب کے اندر گمراہی کا شکار ہو گئے اس لیے مسلم بار بار اس بات کو بیان کرتے ہیں بار بار جو چیز پڑھی جاتی انسان اسے یاد کر لیتا ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیوں اس لیے کہ سب سے افضل صورت سور فاتحہ ہے تاکہ ہر بندے مسلمان کو فاتحہ یاد رہے اس لیے ہر رکاط کے اندر فاتح کی تلاوت کی جاتی سب سے افضل صورت صورت الفاتیہ لیکن بہت سارے لوگوں سے پوچھے میں نے پوچھا سب سے افضل صورت کہیں گے سورہ آسین ہے کہ نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں پوچھے بھائی سب سے افضل صورت کیا کہیں گے سوریہ آسین جبکہ میں نے کل کے درس میں بتایا کہ سوریہ آسین کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آتی کوئی صحیح حدیث نہیں آتی لیکن لوگوں کے دلوں میں جو اہل بداعت انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ سب سے عظیم سورت سورہ آسین اس نے ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے اور صورتیں یاد نہیں ہوں گی لیکن وہ سورت ضرور یاد ہوگی ہر فجر کے بعد پڑھیں گے ہر دن اس کی تلاوت کریں گے بس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو ضرور پڑھیں گے یہی لوگوں ان کو سمجھا ہے حالانکہ سب سے افضل صورت کیا ہے صورت الفاتحہ ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ کون کہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی نے فرمایا کہ سب سے افضل صورت صورت الفاتحہ وہی کے ذریعے سے یہ بات بتائی گئی کہ سب سے افضل صورت اس جیسی صورت قرآن میں نازل نہیں ہوئی الفاتحہ نا, اس سے پہلے کسی نبی کو دی گئی افضل صورت سورت الفاتحہ جس کا ہر نماز میں ہر رکایت کے اندر چاہے جہری نماز ہو سری نماز ہو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا اکیلے نماز پڑھیں عید بقرعید کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو سورہ فاتح پلنا ضروری جنازے کی نماز میں بھی پلنا ضروری ہمارے سورے فاتحہ نہیں پڑھتے لوگ پڑھتے ہیں دعائے سنا پڑھتے ہیں سنا پڑھنا ضروری نہیں ہے سور فاتحہ پڑھنا ضروری یہی نبی کا طریقہ ہے اللہ کے سلو کہتی سے کوئی نماز بغیر سور فاتحہ کے نہیں ہوتی جنازے کی نماز بھی نماز ہے کہ نہیں نماز ہے اس کو نماز جنازہ کہتے کہ نہیں کہتے کہتے جب وہ بھی نماز ہے تو اس کے اندر بھی سور فاتحہ پڑھی جائے گی اور ہمارے نبی سے صحابہ نے بیان کیا ہے نماز جنازہ کا طریقہ صاحبہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورے فاتیا پڑھتے تھے اللہ بن عباس لئے مرتبہ نماز پڑھائی جنازے کی اور سورہ فاتحہ برن دعویٰ سے پڑھا یہ بتانے کے لئے نبی کا طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز جنازہ کے اندر تو سورہ فاتحہ سب سے عبدال صورت ہے اس لئے نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے بار بار کہی جاتی ہے انسان ایک تو اس کی اہمیت کے پیش نظر نمبر دو یاد ہو جائے اور ازبر ہو جائے ہم کو اس لیے بار بار چیز بیان کی جاتی تو کہتے جو اہل سنت اور جماعت ہے جو فرقے ناجیہ اللہ کے نام اور صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتے ولا صفات ہی بے صفات ہی اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو اس کی مخلوق کی صفات کے مثل برابر نہیں قرار دیتے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مثل یعنی برابر نہیں قرار دیتے تمسیل اسے پہلے پڑ چکے ہیں نا تمسیل کے معنی تھے ہو بہ بے آئی نہیں اس کو تمسیل کہا جاتا مثل کے معنی ہو بہو بے آئی نہیں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کے ہاتھ جیسے ہیں ایک دم ہو بہو سیم کوئی فرق نہیں اللہ کے ہاتھ اور بندوں کے ہاتھ میں نے باللہ بلّہ نے اللہ تعالی سب کو اس کفر سے محفوظ رکھے اللہ تعالی کی ذات کو کسی نے دیکھا اللہ کے ہاتھ اور چہرے کو کسی نے نہیں دیکھا لہذا اس کے ہاتھ اور چہرے کو بندوں اور مخلوقات کی صفات کے مصر قرار دینا یہ کفر ہے یہ, یہ سب الحاد ہے یہ اہل سنت اور اور فرقے نازیا والے ایسا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو فرماتے کی خلائے مسلم صفاتی ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی بے صفات خلق ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی صفات کے ہو بہو اور مثر اور برابر نہیں قرار دیتے تشوی نہیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوقات کی صفات کے ساتھ یہ سب جو اہل بداعت ہے ان کی پہچان ہے یہ ہماری پہچان کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسم اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں بندوں سے تشبیہ نہیں دیتے نہ مخلوق سے تشبیح دیتے نہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں بندوں اور مخلوقات کے جیسی نوز باللہ یہ سب نہیں کہتے نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ ان کا انکار کرتے ہیں، نہ ان میں کرتے ہیں بلکہ ان تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام نام و صفات کا اسباب کرتے ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث کے اندر بیان کی گئی یہ اہل سنت الجماعت کی چند خوبیاں عصمہ اور صفات کے بعد میں انہوں نے بیان کی اب آگے انشاءاللہ اللہ مصرف رحمتہ اللہ علیہ بتائیں گے کہ کی کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھنے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کے الب الامین ہمیں سلب صالم کے عقیدہ اور منحج پر قائم رکھے ٹھیک ہے آپ لوگ سنتے ہیں پہلے اگر نہیں معلوم تھا تو ہو سکتا ہے اللہ جہالت کے بنا پر عذر کر دے اب سنتے ہیں ڈیلی اس لیے عقیدہ بدلیے اپنا یہ نہیں کہ ہمارے ابو جو ہے تیلی تیل کا کام کرے تو ہم بھی وہی کام کریں گے ہمارے والدین ہمارے والد سعودیہ نہیں آئے تھے ہم سعودیہ کے اندر آئے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارے ابا لادتے تھے سرسو ہم بھی سرسوں ہی لا دیں گے دوسرا کام نہیں کریں گے ہمارے ابو کا جو عقیدہ تھا دادا کا وہی عقیدہ پرائیں گے بس وہی سرسو لا دیں گے بس وہی کام کریں گے دوسرا نہیں کریں گے نہیں اللہ نے توفیق دیا آئے صحیح بات بتائی جا رہی ہے کتاب اللہ اور سمت رسول سلم سارن کا عقیدہ مناج بدلیے اس کو یہ سارے درست حجت ہوں گے آپ کے خلاف قیامت مت کے دل نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو بات نہیں پہنچی تھی بات پہنچ چکی ہے دلیل قائم ہو گئی ہے حجت قائم ہو گئی ہے یہاں دعویٰ سینٹروں کے ذریعے سے الحمدللہ صحیح بات بتائی جا رہی ہے اس لیے بدلیے اپنا عقیدہ یہ نہیں کہ وہی پرانا عقیدہ ہی ہمارا رہے گا پرانا وہ عقیدہ رکھیے جو کتاب اللہ سنتی رسول کے موافق ہو اگر پرانا عقیدہ غلط تھا چھوڑی ہے چھوڑیے اس کو ہمارے ماں باپ, دا, باپ داری داڑی داڑی نہیں رکھیں گے باپ نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھیں گے باپ غلط حج نہیں کیا تو حج نہیں کریں گے کتنے لوگوں کو اللہ یہاں لے کر آیا حج کرنے نہیں جاتے کہ تمہارے باپ نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے حج کریں گے کتنے ایسے لوگ ہیں غلط بات ہے یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی حج کیجئے بھائی اپنے باپ کو بھی حج کرائیے کون کا اعتماد کرائیے ماں باپ کو حج لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پر حج فرد ہوگے تو آپ حج نہ کرو کریے آپ حج آپ کے باپ نماز نہیں پڑھتے آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے باپ سودی کاروبار کرتے بھی سودی کاروبار ہی کرتے رہیں گے یا چھوڑیں گے اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کو دن اس کا نام نہیں ہے کہ ماں باپ کے رسم و رواج کا یا جو ریت چلی آ رہی ہے بھائی ہمارے پورکھوں کی یہ سب ریت اور رواج ہے ہمارے پُرکھے ایسے ہی تھے ہمارے ابا آبا اجداد ایسے ہی تھے لہٰذا منی کو مانے گی نہیں چھوڑیے تبرش کو تحقیق کیجیے پڑھیے علماء سے استفادہ کیجیے کتابیں یہاں اللہ للہ لائبریری یہاں کھلی ہوئی ہے آپ جائیے لائبریری میں پڑھیے کتابیں لائبریری آپ لوگوں کے لیے قائم کی گئی یہ دعویٰ سینٹر آپ لوگوں کے لیے قائم کیا گیا یہاں آئیے پڑھیے ہم موجود ہیں اور علماء موجود ہیں اور مکاتب جالیات موجود ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان سے علم حاصل کیجیے اس لیے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کیونکہ یہ سب توحید اور عقیدے کی بات ہے یہ یہ معمولی مسئلہ نہیں کہ امین کہیں گے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی جی ہاں یا فلاں جو ہے کوئی معمولی مسئلہ کیا بھائی چلو نہیں کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے یہ اس کا ماننا ضروری ہے یہ جو بتایا جاتا ہے سب یہ. یہ سب ضروری ہے اس پر ایمان لانا یہ ایمان اور عقیدے اور توحید سے متعلق چیزیں ہیں یہ جی نماز میں انگلی نہیں لائیں گے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی ہو جائے گی نماز اگلی نہیں لائیں گے آب. ٹھیک ہے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہ یہ بہت اہم ترین مسائل میں سے ہے یہ ساری چیزیں یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ عقیدہ اور توحید اور ایمان سے متعلق لہذا ان سب چیزوں کو اپنائیے اور اگر نہیں اپنائیں گے اس میں ہمارا کوئی خسارہ نہیں دوا سنٹر کا کوئی خسارہ نہیں ہے خسارہ آپ کا ہوگا جو ان کو نہیں مانے گا ان کے لیے خسارہ ہوگا ہمارا کیا خسارہ ہے ہم نے حق بات بتا دی مانیے تو بھی الحمدللہ نہیں تو بھی الحمد اس لیے ان تمام چیزوں کو جو ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں پڑھیے ان کا علم حاصل کیجئے اور حکمت کے ساتھ دانش مندی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے جی ہاں بہت ضرورت اس بات کہ ہمارے علاقوں کے اندر بڑی گمرائی ہے آپ کو حق مل گیا اپنے سینے میں مت رکھے گی اس کو خلاص میں صحیح ہو گیا خلاص نہیں اور لوگ جو ہے جائیں ہمیں کیا لینا دینا نہیں یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے اگر نہیں بتاؤ تو اللہ پوچھے گا کل میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے علاقے میں آپ کے خاندان میں بدات ہو رہی ہے شرک ہو رہا ہے آپ چلے کہ دنیا سے آپ کو توحید مل گئی آپ نے نہیں بتایا ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے کہ کیوں نہیں بتایا تھا آپ نے پہلے نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں اب تو معلوم ہوگا بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا ان کو اگر نہیں معلوم تھا کوئی بات نہیں لیکن اب معلوم ہو گیا لیکن پھر بھی معلوم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے انسان کو کیونکہ ایمان اور توحید کی بات ہے اسی اللہ البراہین اس آدمی کو جس کے خاندان میں نوحا ہوتا تھا ماتم ہوتا تھا اس نے منع نہیںیا اس کے عذاب اس کے قبر میں عذاب ہوگا اس کو اگرچہ اس نے ماتم نہیں کیا تو مر گیا چلا گیا عمل کا دروازہ بند لیکن گناہ کا دروازہ کھلا رہے گا اس کے لیے ہاں سوچ لیجیے یہ گناہ کا دروازہ کھلا رہے گا کیا تک کھلا رہے گا اگر آپ کے علاقے میں آپ آپ کے خاندان میں آپ علاقے تک نہ جائیے اپنے خاندان کی صلاح کر لیجیے اپنے بھائی بہن بیوی بچوں کی صلاح کر لیجیے یہی سب ہے تو یہ بہت ضروری چیز ہے جو باتیں آپ سنتے ہیں اسے لوگوں تک پہنچائیے اپنے خاندان والوں تک پہنچائیے اور ان کو بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور نہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کل رحم رائن و کل رحم ہی تم میں سر آدمی رائے ہے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا سب سے آپ بتا دیں مانے الحمدللہ نہیں مانے تو بھی الحمد للہ لیکن خاموشنت رہیے گا ہمارا اختلاف ہو جائے گا بگڑ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں ہونے دیجئے اختلاف جی ہاں یہ مطلوب ہے اختلاف ان سے جی ہاں کیونکہ جو توحید اور سنت اور عقیدے پر نہ ہو ضروری ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں میرے بھائی ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری ہی دعا ہے کہ اللہ اربا نے ہم لوگوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اندر تبدیلی لے کر کے ہم رسم و کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کی شاعرہ اور روشن شاعرہ مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق دے بدات اور خرابات کو چھوڑ کر کے سنت اور توحید کی راہوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق دامین و جزاکم اللہ خیر وہ سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ